الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مظلله ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فشغ الأمور محدثاتها فكل مردسة بدعة وكل بدعة ضلالة فكل ضلالة في النار نيزه الله ورسوله فقد نشب واهتدى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 وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنزل عليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحذل أقدسا من لساني يفتهر قولي فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ من الشيطان الرجيم من حمزه بنفضه بنفضه بنفضه بسم اللہ الرحمن يا الذین اللہ حق مسلمون لاحرحر بلات موت ملیم رحبلہ سامح برات آج کی نشست کا موضوع آپ تک پہنچ چکا ہے اشتہارات کی بری ابھی اور ابھی جمع اختر گیا صاحب نے آپ کو بتایا اب اس کے اس حوالے سے کچھ معلومات پیش کروں اس موضوع کے تعین کے سلسلے میں میرے کچھ ملاحبات ہیں اس وقت کسی موضوع کا تعین کا مرحلہ ہو یہ کوشش کی جائے کہ اس موضوع میں چار ہیت نہ ہو اور منفی سوچ نہ ہو ایسا موضوع نہ ہو جسے کچھ لوگ پڑھ کر محسوس کریں کہ یہ ہم پر جرا کرنے کے لیے اور ہم پر تنقید کرنے کے لیے یہ موضوع رکھا گیا ہے یہ ہمارا منج نہیں ہے اور نہ یہ ہمارا ذہن ہے عدالت میں اعتدال خدمت عام اور ایک ایسا ذہن کار فرما ہونا چاہیے جو مثبت مثبت سے دباؤ یہ ہے کہ جو آپ کا موقع ہے وہ دلائل کے ساتھ بھرپور انداز سے پیش ہو انداز ایسا ہو جس سے لوگوں کی انانیت کو نہ ابھارا جائے بلکہ ان کے ضمیر کو جگایا جائے دونوں میں فرق ہے مثبت انداز اور مدلل انداز یہ ضمیر کو جگاتا ہے اور منفی انداز یہ لوگوں کی انا کو جھنجھوڑتا ہے اور جب بھی آپ کسی کی انا کو جھنجھوڑیں گے یہ فائدہ نہیں ہوگا مزید سرکشی کا امکان ہے اور جب بھی آپ کسی کے گنیل کو بیدار کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں اسلح کا امکان ہے اور فائدہ ممکن ہے یہ چیز ہمیشہ مد نظر رکھیے اندار اب العزت ہماری نیتوں کو جانتا ہے اور ان شاء اللہ ہماری نیتیں صرف اسی چیز پر قائم ہے ان اویید و الاصلاح ہم صرف اصلاح چاہتے ہیں دین المسیح ہے. دین خیرخواہی کا نام ہے اور یہ خیرخواہی مقصود ہے اور کوئی چیز مقصود نہیں اور نہ ہی کسی کے پاس کوئی فالتو وقت ہے کہ وہ اپنی صلاحیتیں کسی خاص طبقے پر تنقید کے لیے صرف کرے اتنا وقت نہیں ہے لیکن ہر عنوان کے حوالے سے ایک نقطہ نظر پیش کرنا ضروری ہے جو آج پیش کیا جائے گا ان اللہ کہ اللہ عزت ہمیں یہ تحفظ دے کہ ہم ہر معاملے میں اس کی وہی کے ساتھ ہم اختیار کریں یہ عدب کا راستہ ہے اور یہ کامیابی کا راستہ ہے خستن سے بل لگی کا ارن کا مستقیم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اسے تھام لو بے شک یہی سراط مستقیم سراعت مستقیم یہ لوگوں کے تخرسات کا راستہ نہیں ہے نہ ہی زنون کا اور اوہام کا راستہ ہے چونکہ چناچے کا راستہ ہے اور نہ ہی انسانی احوار تخیلات کا راستہ ہے سراعت مستقیم صرف اور صرف حال کے کائنات کی وہی کا راستہ ہے اپنا ہر معاملہ اللہ کی وحی سے بھی عقیدہ ہو اعمال ہوں احکام ہوں خلق ہوں خوائل ہوں رغائب ہوں رائل ہوں سیاست ہو معیشت ہو باشرت ہو ہر چیز اللہ تعالی کی وہی میں موجود ہے ہر چیز موجود اگر ہم جستجو کریں جدوجہد کریں تو قرآن و حدیث سے ہر چیز مل سکتی ہے. یہ لگ بات ہے کہ کسی کی سوچ اور کسی کا فہم بہت زیادہ رسال نہیں ہوتا اور بہت زیادہ تعمق حاصل نہیں ہوتا لیکن اگر کوشش ہو تو ہر چیز اللہ تعالی کی وہی سے حاصل ہو سکتی کیا غریبوں نے تلاوت کی ہے اس اللہ رب العزت نے ایک اہم حقیقت کی نشاندہی فرمائی بطور مقدمہ بطورے تو اپنے آپ سے ڈرایا یا دینا محبت اللہ حق کا توقات ہے ایمان بالو اللہ سے ڈر جاؤ ہر مقام پر اتنا ہی ہوتا ہے اللہ سے ڈر جاؤ لیکن یہاں فرمایا کہ حق کا ہی اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے یہ تقوا اور خشیت اختیار کرنے کی ایک بڑی مؤقد صورت ہے بڑا موقع ایک جملہ ہے کہ جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ڈرنے کا مقام ہے اس طرح ڈر جاؤ یہ تنہید ہے مقدمہ ہے اصل حکم سمجھانے کے لیے اور ساتھ ہی ہمایا کہ ملاۃم رفت اللہ اللہ وبدمسلم اور یہ بات اچھی طرح سوچ لو نوٹ کر لو طے کر لو کہ تمہاری موت اسلام کی حالت میں ہے اسلام پر ہے یہی موت اخروی کامیابی کی بنیاد ہے کہ تمہاری موت اسلام پر ہے صحیح موت ہو. بڑا حساس اور نازک بڑھ گیا ہے موت کا علی السلام کو تمام لات و تمنب البود ہے اتنا حوبل مطلع شدید موت کی تمنا نہ کیا کرو کیونکہ مرنے کے بعد جو اگلے جہاں میں جھاکنے کا مندر ہے یہ پہلا مندر اور پہلی نگاہ جو ہے بڑی شدید اور خطرناک ہے بہت ایک بھیا حقیقت ہے نبی اسلام دعا کیا کرتے تھے اللہ کیے ما لی ماں کانت الحت و خیر التوسانی اذا کانت الفاق و خیر اللی اللہ مجھے اس وقت تک زندگی دے جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر اور اس وقت موت دے دینا جب نہ جانا میرے لیے بہتر جب موت بہتر زندگی کب تک جب تک زندگی بہتر ہے میرے لیے اور موت کب آ جائے اس وقت آئے جب میری موت میرے لیے بہتر یہ ایک بڑا نازک مرحل وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس کی موت اسلام پر آئے سچے عقیدے پر آئے رسول اللہ کو فرمان ہے کہ میں ان رجورا لیا میرا خیری ایک شخص عمل کرتا ہے اہم خیر والے جنت والے جنت والے عمل کرتے اتنے عمل کرتا ہے کہ اس کی اور جنت کے درمیان ایک ذرا کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے بس دیکھو اگی ہوئی کتاب اس مرحلے پر اللہ کی تقدیر غارب آ جاتی تقدیر کے غالب آنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر میں یہ جہنوی ہے اور یہ شخص عمل کرتے کرتے جنت کے بھانے پر پہنچ چکے ابھی تقدیر میں یہ جہنوی پھر کیا ہوتا سو میں یا تکنموں کے اسی اسٹیج پر وہ ایک بول ایسا بولتا ہے بابا ہے حدیث میں وسیعت ایسی کر جاتا ہے جو ظلم پر قائم ہوتی اسی پر اس کی موت آ جاتی اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے پوری زندگی نیک عمل کیے مگر اللہ کی تقدیر میں جہنمی کیوں یہ اللہ کا راز ہے ہمارا کام اس راز کو کریرنا نہیں ہمارا کام استقامت کی طلب ہے کہ ہمارا خاتمہ ہم اللہ کے دین پر ہو ان احمار و بالخواتین اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہم اللہ طرح سے ہدایت کی دعا کریں استقامت کی دعا کریں طبل اسلام کے دعا یا مقلم القلوب ثبت قلبی ازادی دیکھ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا ہم یہ دعا کر رسول اللہ, اللہ سم کی حدیث ہے ادا اور آد اللہ عبد الخیر رشتہ ہو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرماتا ہے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ اس بندے کو استعمال کرتا ہے صحابہ گشل بمال اس طرح استعمال کرنے کا کیا معنی ہے رسول اللہ سب نے شاہ فرمایا جو کہ عمل انسان ہیں فن میں میں اللہ تعالی اس کو عمل سالے کی توفیق دیتا ہے عمل سالے کھول دیتا اس کو اور پھر عمل سال پر اس کی روح قرض کر لیتا ہے نیک امل کھل جاتے ہیں ایک عمل دوسرا تیسرا اور وہ بندہ بڑے شوق سے وہ نیک کرتے کرتا نیک عمل کا شوق اگر کسی انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو اس کے ہے اللہ کی توفیق کھل چکی اور اللہ کی رضا کی علامت نیک عمل کا شوق پیدا ہو جائے بے کمر کا بندہ انتظار کرنے لگے دیکھیں رغبت ہو خواہش ہو تو اللہ رب کی توفیق ارزان ہو چکی یہ اللہ کے اللہ تعالیٰ کا خیر کا فیصلہ خیر کا ارادہ اس بندے کے لیے بن چکے بڑی صارف کی بات یہ بہت جو ہے ایک بڑی طلع حقیقت ہے اللہ تعالیٰ اس وقت کی استقامت ہمیں عطا فرما دے احتقاد و عمل یہ دو باتیں بطور تمہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ایک یہ کہ تو تقوا اختیار کر لو اللہ سے ڈر جاؤ اور دوسرا یہ کہ پوری جدوجہد کرو کہ تمہاری موت اسلام پر آئے سچے دین پر آئے صحیح عقیدے پر آئے امن صالح پر آئے اس کی بات فراہ کے فا تسم الحب اللہ جمیل خلاطفر کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو اور تفروں اختیار نہ کرو جدا جدا نہ ہو جاؤ شرقوں میں نہ بٹ جاؤ ایک ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تمہارے لیے یہ خیر کا پیغام اللہ رب العزب کی طرف سے تخوا تقویٰ کے تقابوں کو یاد کرو اور اپنی موت کو یاد کرو موت کو سامنے رکھو موت کو سامنے رکھو اور پھر ان دو کاموں پر توجہ دو کہ اللہ کی رسی کو مل کر تھان اور تسروں کو اختیار نہیں کرنا دونوں اللہ کے امر ہیں ایک امر ایک نہیں, نہیں بھی امر کو بدظمیر ہوتی ہے نہیں کے اندر امر چھپا ہوتا ہے اللہ کی رسی کو تھام لو اور تفروں اختیار نہ کرو پھر نہ بنو جدا جدا نہ ہو جاؤ ایک رہو اللہ کی رسی کیا ہے یہ اللہ کی بہ ہم نفید یہ قانے پاک احبیف رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسی اللہ کی بہی بخار مسہذ ہے دیا لائن کہ اللہ کی رسی کیا ہے اللہ کی بہی طور ہو بھیا جس کا اوپر کا کونا اللہ کے ہاتھ میں اس رسی کا اللہ نے اس رسی کو اس بہی کو رسی قرار دیا رسی کے دو سرے ہوتے ہیں اوپر کا سرہ خالق کے کائنات کے ہاتھ میں مختارف بہید کو اور یہ کا سرا ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں تھما دیا گیا تمہیں پکڑا دیا گیا یہ اللہ کی رسی ہے اللہ کی وحی ہے اب جو اس کو تھام لیتا ہے وہ اس رسی کو تھام لیتا اس سہارے کو تھام لیتا ہے جو اللہ کے ہاتھ میں وہ اللہ کا سہارا لن کساں والا جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا کبھی ٹوٹ نہیں سکتے اللہ یتی اللہ کے وعدے سچے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے آہت کو پورا کر دو میں اپنے آپ کو پورا کروں جو آہد تم پر قائم ہے میری طرف سے تم اس کو پورا کرو اور اس کو پورا کرنے کے بعد جو میرے وعدے ہیں جو میرے وعدے ہیں ان کو میں پورا کروں کوئی مخالفت نہیں ہوگی یہ اللہ کی رسی اس کو تھامنا ہے مل کر یہاں حکم ایک نہیں بلکہ دو ہے ایک رسی کو تھامنا دوسرا مل کر تھامنا اس رحی کی متفادیات کو پورا کرنا اور مل کر پورا کرنا فضا ہو کر نہیں اس مقام پر غور کیجیے یہ کام مل کر ہوگا جدا ہو کر نہیں ہوگا اللہ کے رسی کو تھام لیا لیکن جدا ہو کر تھامے تو اللہ تعالی کے مطلوب کے خلاف اس کی امر کے خلاف اللہ کے رسی کو تھامنا اور مل کر تھامنا اس طرح مل کر کہ کوئی تفرق نہ ہو جماع محمد رسول اللہ وسلم کوئی تفرق نہ برداشت کرتے تھے نہ قبول کرتے تھے نبی اسلام کی سینئر طیبہ سے دو واقعات ایک جہاد کے سفر سے آپ نوٹ رہے تھے صحابہ گرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈالتے ہیں اب ہر شخص کی خواہش کی ہم سایت میں بیٹھے اب درخت کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے اور صحابہ ان کے سائے تلاش کر رہے جس کو جہاں جگہ ملی وہاں پڑاؤ ڈال اب درخت پھیلے ہوئے ہیں صحابہ بھی پھیل گئے تبیر نے یہ دیکھا بھائی یہ تفرق کیسا حالانکہ یہ تفرخ تفرق کے ابدان ہے۔ صرف جسم پھیلے ہوئے ہیں تفر کے نہیں تفر کے نہیں تفرق کے ابدان ہے دین ایک ہے عقیدہ ایک ہے منج ایک ہے جماعت ایک امن ہے کہ جدوجہ دے کے تو ہی دیکھ اجتماع ہے کہ کوئی فرق نہیں صرف تفرقہ کیا بتایا ہے کوئی یہاں بیٹھے کوئی وہاں بیٹھا کوئی وہاں بیٹھے رسوم سے <سؤال> <سؤال> بروا یہ کیسا تم مل کر کیوں نہیں بیٹھتے صحابہ اپنے سایوں کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور ساتھ باہر مل کر بیٹھ گئے اس کے بعد صحابہ گرام جب بھی بڑا ڈلتا اس طرح ساتھ جڑ کے بیٹھتے یہ ایک چادر میں وہ سما سکتے تھے تشویری راوی کی طرف سے کہ ایک چادر اگر اوپر تانی جائے حالانکہ تعداد بہت ہوتی تھی لیکن ایک چادر میں وہ سما سکتے تھے اتنا مل کر بیٹھے حالانکہ یہ تفرخ وہ تفرخ نہیں جو نقصان دے لیکن شیطان اس تفرم پر وار کر سکتے پار کر سکتا ہے جدا جدا بیٹھے برخلاس انتہا حریش پیدا کر سکتا ہے نبی نے نے یہ بھی قبول نہیں کیا صحابہ ایک روحانہ ابئی نہ ہو اشداد القفار روحانہ ابئی نہ ہو صحابہ کی منقمت ہے کفار تو پر سخت ہے آپس میں رحم دل لیں اس کے بڑے باقیات کتب و میں موجود تو ان کا تفرق صرف تفرق کے میدان تھا تفروں کا نہیں تھا تفروں کا نہیں تھا ایک جو تھی لیکن محض سائے کی تلاش میں وہ بکھر گئے رسول اللہ, اللہ سلم فرمائے کہ یہ تفرق مقابلے کو بول رہے ہیں مل کے بیٹھے اس تفرق پر بھی شیطان وار کر سکتا ہے اور تحریش پیدا کر سکتا ہے مل کے بیٹھے اس کے بعد صحابہ اکرام بل کے بیٹھتے تھے کہ ایک چادر اگر تانی ہے اس میں سارے سما سکے صحابہ اکرام کس طرح قبول حق میں پیش پیش ہوتے تھے کوئی تاخیر نہیں رسول اللہ وسلم کا امر اس کو قبول کرنا اس میں پیش پیش ہوتے تھے صحابہ کرام دوسرا واقعہ رسول اللہ وسلم کو ایک بشارت دی گئی اور آپ بڑی خوشی سے گھر سے نکلے خوشخبری صحابہ کو دینے کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا تھا شب قدر کے بارے میں الف الفشاد کی ایک رات ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے رات ایک ہی ہے کہ اس کا احیا کرنے اس رات کو جاگ لے تو اللہ ربلی سے اس کو ایک ہزار رات کے برابر نہیں بلکہ ایک ہزار رات سے زیادہ سواب دیں گے ایک ہزار مہینے ایک ہزار مہینے فربن الفشہ ایک ہزار مہینے تقریباً پچاسی سال کا عرصہ ہے یہ ایک انسان کی عمر پوری عمر اس پوری عمر میں بار بار شب قدر آئے گی اس رات کو جاگے اللہ کی عبادت کرے تو آپ غور کریں اس کے نامے عمال میں کتنا عدر ہوگا صدیوں پر محیط اب اس رات کا تعین کر دیا گیا کبیر اسلام خوش ہو گئے کہ اللہ تعالی نے آسانی فرما دی اس رات کا تعین فرما دیا آپ گھر سے نکلے بڑی خوشی سے صحابہ کو خبر دینے کے لیے دیکھا کہ مسے نبے میں دو صحابی آپس میں پورے چلے گئے اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا آوادیں اونچی ہو گئی آپ تک آوادیں پہنچیں تو اس خلاف آپ نے محسوس کیا اور اللہ تعالی نے اس کی سزا یہ دی کہ اس رات کا تعین جو اللہ نے آپ کو دیا تھا وہ آپ کے سینے سے باہر کر دی سینے سے مٹا ہی دی کہ عظیم سعادت اور راسانی جو صحابہ کو دی گئی اللہ تعالیٰ نے اسے سینے سے نکلا ہی دیا رسول اللہ, اللہ سب نے ارشاد فرمایا کہ میں بڑی خوشی سے تمہیں یہ خبر دینے آیا تھا اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی اور رات کا تعین فرما دیا لیکن تمہارے دو شخصوں کے اختلاف سے اللہ رب العزت نے اس رات کے علم میرے سینے سے معاف کر دی اب وہی پرانی روٹی اس رات کو تلاش کرو آخری عشرے میں بلکہ آخری عشرے کی پانچ تاک راتوں اب ہر رات جاگو ہر رات کا احاطہ کرو اس کا فائل اللہ نے بلا دیا مجھ سے یعنی یہ اختلاف کا معیوب ہونا اس سے باتوں کی اختلاف رحمت نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں اختلاف حکومت رحمت نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے یہ ریس باطل ہے یہ عدیث نہیں ہے اور نہ اختلاف رحمت ہے. اختلاف زحمت ہے. اختلاف سے برقتیں چھن جاتی ہے. اور یہ ماں اختلاف ہے ان دو صحابہ کا کہ حقیقت میں ایک جمارت تھے ان کا منہج ایک تھا عقیدہ ایک تھا نسمرائن ایک تھا راستہ ایک تھا جماعت ایک تھی مختار ایک تھا امیر ایک تھا لیکن ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا اور مسجد میں ان کی آوازیں اونچی ہو گئی عملہ اس کی یہ سزا دے تو آپ اندازہ کریں کہ جہاں جوابیں الگ ہو جائیں اور ایک ایک مسئلے پر لوگ جماعتیں بنا کر بیٹھ جائیں تفرق ابدان بھی ہو تفرو کے بھی ہو تفر کے بھی ہو تفرو کے بھی ہو تفر کے عمارت بھی ہو وہاں کس قدر نامتے برسے اندازہ کیجیے یا سب کچھ ایک ہے عقیدہ ایک ہے فکر ایک ہے منہج ایک ہے سیاست ایک ہے مختار ایک ہے امیر ایک ہے جماعت ایک ہے صرف ایک مسئلے میں اختلاف ہوا اور آوازیں اونچی ہو گئی اختلاف بڑھ گیا اللہ تعالی نے اتنی بڑی شہادت چھین لی اور معروم پروا دی تو تفرخ ایک مضمون عمر کے خلاف رحمت نہیں اختلاف سہمت رہی میری تحقیق یہ ہے کہ ہمارا امت مسلمہ کا دشمن کے مقابلے میں کمزور ہونا صرف ایک ہی سبب کی بنیاد پر ہے بس ہماری تعداد کم ہوئی ہماری کمزوری نہیں مسائل کم ہوئی یہ ہماری کمزوری نہیں طاقت کم ہوئی کمزوری نہیں کمزوری وہ ہے جس کو اللہ نے خود بیان کیا ام تم آئے بتاؤ زیادہ کون چاہتے تم یا اللہ فیصلہ تمہاری سماپی میں چھوڑا جائے یا اللہ نے جو فرمایا وہ۔ اک یہاں جو یہ اقتضاد ہے اس مرحلے پر اس موڑ پر یہ نقصان دے ہم بہتری اپنی سوچ سے سوچتے ہیں یہ چیز بہتر ہے لیکن بھائی انت بار لوگوں اللہ کون بہتر جانتا تم یا اللہ اگر تم جانتے ہو تو پھر الا انتستہ ہی یہ پھنسنا پھر جب تم نے شرم کا لبادہ اتار دیا پھر جو مرضی کرو جو چاہے کرتے پھر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جانتا ہے میں تو کچھ نہیں میرا علم کچھ نہیں بلکہ پوری کائنات کا علم کچھ نہیں جن سی بخاری میں مس اور خلی پرندے کو دیکھا خدر نے اس نے ٹھاٹے مارتے میں سمندر سے اپنی چوٹ میں پانی بھرا تو نے اس مندر کے تعلق سے علیہ اسلام کو ایک علم دیا کہ وما علم و علم و وما علم اور علموں کو علم و خلائق اے موسا میرا علم اور تیرا علم اور پوری خلائق کا علم پوری مخلوقات کا علم اس میں انسان بھی جن بھی فرشتے بھی پوری مخلوقات کا علم اللہ کا علم کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے اس سمندر کے مقابلے میں اس پرندے کی چونچ کا پانی جتنا یہ فرق اتنا فرق بھی نہیں اللہ کامبرا ترجن اللہ بکارا کیا ہو گیا تمہیں اللہ کا خوف کیوں نہیں کرتے اللہ کی حمت و عظمت میں کی کیوں نہیں پہچانتے اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اپنے علم کو سامنے کیوں لاتے ہو اپنی سوچ کو اپنے احواہ کو اپنے شبہات کو سامنے کیوں رکھتے ہوئے تمہیں اللہ کی حیمت کا اندارہ کیوں نہیں وہ با قدر اللہ قدر ہے حقیقت یہ کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی اللہ کی قدر نہیں کی ایک جماعت اللہ کی قدر کو پہچان کرانی نے روایت مسعود رضی اللہ نے فرماتے کہ نبی علی نمبر کو کھڑے تھے خطبہ بوت فرما رہے اور آپ نے کسی حوالے سے زائد کی گلاوت کی تو ماں پیدا ربلا حق قدر قدرے حق قدر اور میں نے دیکھا کہ ممبر ہل رہے اس فرمان کی حیرت سے ممبر کاپ رہے اچانک میں نے دیکھا ممبر بھی گئی اس فرمان کی حیبت سے میں نے دیکھا کہ ممبر کاپ رہے نقلی کا ممبر کتنا اس کو اندازہ ہے کتنا اس کو علم ہے اور کیسی اس کی معرفت ہے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی خشیت سے پتھر پھٹ جاتے ہیں اس کلار کو پہاڑوں پر اتارتے پہاڑ ریوا ریوا ہو جاتے ہیں ہم نے اس امانت کو پہلے پہاڑوں پر زمینوں پر آسمانوں پر پیش کیا کی سب کہ سب ڈر گئے کہ یا اللہ کری امانت ہم پر اتری ہم ہمارے پاخ چڑ جائے مالم لات لے بابا انسان تجھے کیا ہو گیا تجھے اللہ کی حدت کا احساس کیوں لے اللہ باغ نے تیری تباہی کا ایک ہی فارمولا بیان کیا ملا فراد رہوں میں تب شہلوں اللہ بھاری رہو تفرخ نہ کرو ورنہ کمزور ہو جاؤ تمہاری کمزوری کا سبب قلت مال نہیں قلت اسلحہ نہیں قلت تعداد نہیں قلت رسائی نہیں تمہاری کمزوری کا سبب تمہارا تفرخ ہے تمہارا تفرخ ہے دشمن چاہتا ہے کہ تم تفر کا شکار ہو تمہاری چماعتیں بنے تمہارے فرقے بنے دشمن چاہتا ہی کہ اس کی برمی ہے اس کی سازش ہے میں نے ایک عرصہ ہوا ایک رپورٹ پڑھی ہندوستان کے ایک دانشور کی جس وقت یہ کارگل واقعہ ہو رہا تھا اس نے کہا کہ ہماری فوجوں کا پاکستان کی فوجوں سے مقابلہ ہو طاقت ہے اب لڑائی کا دور نہیں لڑائیاں ہو چکی نتیجہ کوئی نہیں نکلا کبھی نقصان ہوتا ہے کبھی فائدہ ہوتا ہے تو اس دور میں یہ لڑائیاں یہ فوجی مار کے یہ حماقت ہے کہ وہ سمجھداری کی علامت میں اگر پاکستان کو تباہ کرنا ہے ہمارے پاس چار راستے موجود ہیں ان کو اختیار کرو ایک یہ کہ پاکستان میں مختلف مذاہب ہیں ان کو ابھارو صرف رہا فساد یہ تفرق ان کی کمزوری ہے یہ تفرق ان کی کمزوری ہے. ان فرقوں کو ابھارو اور چماطیں بناؤ چماطیں پیدا کرو اور چماطیں بنواؤ جتنے فرقے زیادہ ہوں گے اتنا یہ بٹ جائیں گے جتنا بٹ جائیں گے اتنا وہ کمزور ہوں گے اور ہم طاقت مر ہمارا تفرق ہماری کمزوری ہے دشمن کی طاقت ہے اور ہماری طاقت ہماری طاقت ہے دشمن کی کمزوری اس نے کہا کہ ضرورت ہی نہیں ان لڑائیوں کی ایک تفرق کی مار مارو یہ جو ابھیان کا تفرق جماعتیں بنواؤ یہ پارٹیاں بنواؤ فرقے پیدا کرو اور خاص طور پہ جہادی میدانوں ضرورت ہے اس کی اور ہم دشمن کی سازش کا شکار ہو جاتے دشمن کی فاضر کا شکار ہو جاتے اس درد دل سے میں کیا کچھ بتاؤں آپ کو لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تفرق ہماری ناکامی کا سبب بن گیا ناکامی کا سبب بن گیا ایسے مقام پر ہماری عبادت ہماری طاقت ان اللہ دین ہے یہ فی فیصدی لیے سنسن کالن بنیادوں اللہ نے مرزت محبت کرتے مجاہدین سے جو ایک صف بن کر کردار کرتے ایک صف ایک صف اور دو بھی ایسی جیسی سی سلائی ہوئی دیوار ہوتی دو صفے اور تین صفے نہیں دو جماعتیں اور تین جماعتیں نہیں ایک صف اور ایک صف بھی ایسی جیسی سیشا کرنی ہوئی دیوار ہوتی ہے ایسی وادت مطلوب ہے یہ وادت طاقت ہے اگر سفید واحد نہیں ہوگی تو یہ تو فروخت ہے تمہاری کمزوری تمہاری شکست تمہاری معرومی ہے تمہاری میں افغانستان اس جنگ کے بعد یہ بات بارہ کی گئی افغانستان میں ایک شخص نے جہاد کی اذان دی ہے اس کا من ہے اس کا عقیدہ معلوم ہے وہ سلفی ہے وہ ہے اس کا عمل ہم جانتے اس کا منحد جانتے کا عقیدہ جانتے وہ پہلا دائی ہے جہاد کا اس کا تعلق بھی افغانستان سے ہے اب جو باہر سے آئے اب اس کے ساتھ جڑ گئے جماعت کے واحدہ سب سے واحد اور یہ بات ہم نے عرب سے بھی کہی عرب بھی وہاں آئے اپنا بے پہاشا سرمایہ خرچ کیا مال خرچ کیا طاقت خرچ کی شہادتیں ہوئی لیکن افسوس یہ ہے کہ ایک الگ چبہ ہاں بنا کر کام کیا وہاں ایک دائی جہاد کا موجود ہے جس کا عقیدہ منہ معلوم ہے صرف اس دائی کا ساتھ نہیں دینا جس کا جنڈا اندھا ہو. آتی. یعنی ان اندھے پرشم ترنے والا اس کی مو جہلیت کی اس کا عمل برباد ہے لیکن جس کی دعوت معلوم ہے جس کا منہ معلوم ہے جس کا عقیدہ معلوم ہے اس کے ساتھ مل کر کام کیوں نہیں کر رہا علیحدہ جب ہے عیدہ جماعتیں علیحدہ قرار گاہد علیحدہ جو ہے وہ نام کی سب تفرق ہے اور یہ کمزوری اللہ تعالی نے ہماری کمزوری کا ایک اس وقت بیان کیا وہ قلتیں وسائل نہیں اور وہ قلتیں اسلحہ نہیں وہ تفرخ ہے تفرو ملا تنا تم تفروں اختیار نہ کرو یہ جو بک جانے کی پارشی مختلف نام مختلف عمارتیں مختلف قیادتیں مختلف جماعتیں ایسا نہ کرو ایک ہو جاؤ ایک ہونے کا معنی کیا ہے ایک ہونے کا معنی اتحاد نہیں ہے اتفاق نہیں ہے کہ اتفاق کر اتحاد کر اتفاق اور اتحاد کا معنی کیا ہے کہ جماعتیں ساری قائم رہیں نام سارے قائم رہیں لیکن ایک ہو جاؤ یہ قوم سی وہ ہے اگر اس ایک ہونے کو ہم قرار دے دیں تو اس کا معنی ہوگا جماعتیں بنانا ہے پہلے جماعتیں بنا لو خوب دو چار آٹھ دس پھر ایک ہو جاؤ وہ چیز کیسے جائد ہو سکتی جس کی اساس باتیں ہو بہت سے لوگ بہادر کے داری یا مل جل کر کام کرو ایک ہو جاؤ اتفاق و اتحاد کر لو نہیں یہاں اس طرح اتفاق و اتحاد کے نہیں اتفاق و اتحاد کا ہمارا یہ ہے کہ جماعتیں قائم رہیں عمارتیں قائم رہیں بس مل جاؤ لوگا میں نے دل دہا کہ نیکی کی راہوں کرو جو نام موجود ہے وہ قائم رہے جماعتیں قائم رہیں بس مل جل کر کام کرو تعاون کرو یہاں قتل اس بات کا ذکر نہیں کیونکہ آپس میں جماعت واحد ہے ان افراد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مل جل کر کام کرو اور نیکی کی راہوں میں تعاون کرو بھائی کی راہ میں نہ کرو یہ شریعت کی روح ہے اللہ تعالی نے ہماری کمزوری کا ایک ہی شروع بیان کیا اور وہ ہے ہمارا تفرخ تنادیات ہمارے اختلافات جماعتوں کا بننا اور مسلم عمارتوں کا قائم ہونا یہ نقصان تھا ایسا نہ کرو اس کا نقصان کیا ہے اس کا نقصان ایک تو دنیا میں کمزوری دشمن کے مقابلے میں مغلوبیت اور دوسرا یہ تفرق تمہارے لیے شرک کے دوبارے کھول سکو اللہ بات فرمان ہے ورات کو مُشْرِ من مشرقی مشرقین میں سے ہو جاؤ آگے اس کی تفسیر جان کی نظر نوین فرقین مکان اشیا یعنی ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو تقسیم کر دیا اور وہ گروہ بن گئے جماعتیں بن گئے مختلف فرقے بن گئے جس سے شرک کا راستہ کھل سکتے اور واقعی راستہ کھلتا ہے لوگ شرک تک پہنچ جاتے ہیں اللہ ماشاءاللہ اللہ جنہیں جماعت بن گئے اور فلا میرا امین ہے اب اس کا سفید بھی سفید ہے اور اس کا سیاہ بھی سفید ہے یہ کسی کے بارے میں یہ سوچ رکھ لینا شرک نہیں ہدایت تو اللہ کی بری کے لیے ابھی تو اللہ رب نے بری سکے فرمایا کہ بات کر سکوں بے ان عدم تو کے ذکر سے پہلے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو تھا ہفاق اللہ کا حق ہے اللہ کی بہی کے ساتھ خاص ہے لیکن ہم نے یہ دیکھے جو فرقے بنتے ہیں جماعتیں بنتی ہیں تو امیر نے جو کچھ کہہ دیا وہ ہر آخر آ آپ لاکھ سمجھائیں یہ بات قرآن کے خلاف ہے حمیف کے خلاف ہے لیکن نہیں لوگ نہیں مانتے بس میرے امیر نے جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے اور یہ شر کا اللہ تعالی کی وہی سے ہٹ کر کسی کی بات ماننا کسی کی حلال و حرام کو قبول کرنا اس کو رب بنانے کے متوازے پہ قرآن پاک میں یہ بات موجود یہ تو و اخبار ارباب من دون اربابلہ عیسائیوں کا ذکر یہودیوں کا ذکر اپنے احبار و رحبان کو اپنے مورویوں کو اپنے پیروں کو انہوں نے رقب لا لیا ابھی بھی ان ہاتھ میں اس مقام کو سمجھ نہ سکے اللہ کے جگمبر سے پوچھا یا رسول اللہ میں بدلا ہوں ہم نے تو کبھی اپنے مول کی عبادت نہیں کی کبھی ان کی پوجا نہیں کی پھر قرآن میں یہ بات کہتے کہ رسول اللہ شاخرہ ٹھیک ہے ان کو تم نے سجدے نہیں کیے ان کے لیے قیام نہیں کیا ان کے لیے قربانی نہیں دی لیکن ایک کام تم نے کیا ہے اور وہ یہ ہے درست ہندو نمو یہاں کس شرک کا ذکر ہے یعنی ان لوگوں سے جو اپنے دین کو دیتے ہیں کیسے بانٹتے ہیں مکارو شیعہ فرق دین کو بانٹا خود پٹ کر حالانکہ بعد وقت دین ایک ہی ہے عقیدہ ایک ہے محض ایک ہے پھر بھی تفروق کا شکار سرفیت کا دعویٰ یہ بھی کر رہا وہ بھی کر رہا دین نہیں بٹ لیکن دین کیسے بٹتا ہے تمہارے بٹ جانے سے اور اس کو بھی تقسیم قرار دے رہے ہیں یہ بھی تفروق کرا تمہاریوں میں اس سے شیر کے دوانے کھول سکتے اور باقی اعتماد اوقات ایسا جمود امارتوں کا قائم ہو جاتا ہے کہ امیر کی ہر بات درست ہے حد کہ اس کا وہ فقو شرک مبنی ہو اس کو بھی وہ درست ماندو اس کا دفاع کرتے ہیں اس کے لیے تعمیریں کرتے ہیں کتنا بڑا یہ خطرناک راستہ شرک کا راستہ ہے اور اس کو شرک قرار دینے کے ایک سبب پر پر یہ بھی ہے کہ ایسے عمل سے اسلام کی خدمت نہیں ہوتی مسترحین اور کفار کا کاغذ مضبوط ہوتا اسلام کی خدمت نہیں ہوتی کیوں ابھی اختر دیا صاحب نے اشارہ کیا اس طرح کہ جب لوگ بڑھ جاتے ہیں تو ہر شخص کا متبہ نظر جو ہے وہ اپنی پارٹی ہوتے ہر شخص اب ہر جگہ اپنے پرچم کو تھا اس کا پرچم اس کی پہچان یہ کون سا اسلام یہ اسلام کی پہچان نہیں ہے پرچم یہ پرچم آپ نے بنا لیا اس کو ہر جگہ نمایاں کریں گے وہ پرچم اسلام کا نہیں وہ کسی خاص گروہ کا ہے تو خدمت اس پرچن کی ہو رہی نہ کہ اسلام کی یا تو کہے نا کہ اللہ کے پیغمبر کا یہ پرچم جس کو دیکھتے ہی پیغمبر اسلام کی سنت کا تصور اجاگر ہو ایسا دیکھ اس کو دیکھتے ہی اسلام کا نہیں توحید کا نہیں ایک مخصوص گروہ کا تصور اجاگر ہو بتائیے خدمت کس کی ہے اسلام کی یا اس گروہ کی جبکہ جناب محمد رسول اللہ سم نے کبھی ایک پرچن نہیں بنایا کبھی کوئی رنگ کبھی کوئی رنگ اور کبھی آپ نے میدان عمل میں پرچم نہیں بنایا ایک شناخت ہوتا تھا میدان جہاد میں جھنڈے کا عدالت اس کے خاص آداز تو پھر وہ خدمت اور وہ چدرچوت اس خاص پرچم کے لیے ہے نا اسلام کے لیے اس میں اسلام کی خدمت نہیں اسلام کی خدمت نہیں ہے تو پھر یہ کاج کس کا مضبوط ہوگا تو کا مشرقین کو تقسیم سے تقسیم کے عمل سے اسلام کو اس نہیں ملتا ایک گروہ میرا ہو ایک آپ کا ہو ایک زید کا ہو ایک امر کا ہو ایک بکر کا ہو میں اپنے لیے کام کروں آپ اپنے لیے کام کریں زید اپنے کے لیے کام کرے بکر اپنے گروہ کے لیے کام کرے تو کام ہو کچھ رہٹیں لگائی جا رہی میں کتنی اینٹیں لگا لوں گا بچپن دس بیس عمارت یہاں تک پہنچ گئی چھت آپ نے کتنی لگا لی دس بیس آپ نے وہاں تک پہنچایا اور سب کتنی طاقت دس اینٹیں لگ گئی بیس لگ گئے اس کے بعد بہت کا راستہ ہے ختم ہو گیا اور اگر عمارت ایک ہی ہو اور ہر ایک کو ہی آگے یہ ایک ہی عمارت آسمان تک پہنچ سکتی اسلام کا نام اونچا ہو سکتا ہے خدمت اسلام کی ہوگی ان صورتوں میں خدمت ایک مخصوص گروہ کی ہو رہی بلا تو خون اس قرض عمل سے خدمت اسلام کی نہیں ہو رہی بلکہ خدمت ایک مخصوص گروہ کی ہو رہی ہے اس سے اسلام مضبوط نہیں ہو رہا مضبوط کفار ہو رہا ہے تمہارا تفر تمہاری کمزوری ہے اور تمہاری کمزوری تمہارے ادا کی طاقت ہے اور تمہاری داغت تمہارے ایک صاف ہونا تمہاری طاقت ہے اور تمہاری طاقت تمہارے آدہ کی کمزوری اور خاص طور پہ اللہ کے بندے یہ روش انتہائی خطرناک ہے کہ جمع شادی ہو صرف ایک مسئلے صرف ایک مزے بنیاد مسلمان جماعت بنا لو ریلیف کے لیے خدمت عوام کے لیے کچھ پارٹی ہیں ایسی جن کا کام کیا ہے عوام کی خدمت ان کو آٹا مہیا کرنا ان کو زندگی کی سہولتیں مہیا کرنا صرف ایک مقصد کی خاطر ایک گروہ بناؤ ایک جماعت بنی اسلام نہیں اسلام بھی شوبا ہے صرف اسی پرجات پر ایک جماعت بن جائے اس کا ایک امیر ہو اس کا بیت المال ہو اور وہ کام کرے یہ ایک چھوٹے کی تنا پر جماعت اس کا وجود خروہ سے آپ کو ملتا ہو ہم کو جانتے کہ جماعت ایک ہی ہوتی اور وہ ایک جماعت سارے کام کریں تربت کا جہاد کا خدمت خلق کا ہر چیز کا ایک جماعت کی طرح کا گیارہ کے امبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم آپ کے دور میں ایک جماعت اب اس وقت سے لے کر اب جتنے دائییا نے حق کے جتنے دائییا نے حق آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کسی نے جماعت بنائی ہو کسی نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دور میں آپ کو حکومت وقت کے خلاف بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا مخالفت کا مخاصمت کا ہو کا امام مالک نے جماعت بنائی ہو نہیں تو بات ہے امام وحم الدین حمبل رحم اللہ گزر گئی ان کو مارتے مارتے ہپتہ کہ آخری میں واسط بلّا کا دور آ گیا واسط بلا نظر مرحلے ایک دل اس نے اپنے علماء کو جمع کی امام احمد حنبل کو بلائے اور کہا کہ مرادرہ کرو میں دیکھوں حق کس کے پاس مرادرہ ہوا امام احمد حنبل کی جو لسان کاتے تھے لسان کاتے اللہ کی بہی کا علم قرآن حدیث کا علم چند منٹوں میں ان درباری مولانا کو خاموش کرا دوں حق واد ہو گیا باس اب محمد سے کہتے ہیں کہ تم ہم سے کچھ سوال کرو کچھ اعظم و اکرام کا تمہیں بڑے فطرے دیے گئے تکلیفیں دی گئی فرمایا کہ نہیں اسے اظہار و اکرام یہی ہے کہ اس موقف کو مانو مجھے اعتظار کے مرضی تم یہ آ رہا اس سے توبہ کروں تین حکومتیں گزر گئی تکلیفیں دی گئی مارا گیا کوڑے مارے گئے اس کے باغ میں ہم کا قول ہے کہ لو کانت نہیں دعوت تم کو سجاؤ با نہ امیر لوگوں جو امیر المرو ان کو مار رہا ہے جو حاکم ان کو مار رہا ہے اور میں اگر اللہ مجھے بتا دے کہ احمد تمہارے لیے ایک دعائ مست ہے ایک دعا ہے ضرور قبول کروں گا مانگ لوں گا. تو میں کیا کروں گا وہ دعا خود نہیں مانگوں گا وہ دعا وقت کے حاکم کو دے دوں ان مومن کو دے دوں کون جو ان کو مار رہا ہے جو ان پر توڑے برسا رہا ان پر توڑے برسا رہے لیکن میں انہیں مانگ میں اگر برامد کا راستہ اختیار کیا جائے غروج کا راستہ اختیار کیا جائے تو یہ تفر کا راستہ ہے <تفرق>, تفرق ہے انہوں نے استقامت اختیار کی صبر کیا اللہ نے صبر کا سلا دے دیا اور میرا جو حق واضح کرنا مقصود تھا وہ واضح ہو گیا واضح ہو علی بن جی کا قول ہے کہ مولانحمد احمد وہ شخصیت ہے جن کا احسان پوری امت پر ہے انہیں خود تکلیفیں برداشت کرنے صبر کر لیا لیکن پوری امت کو حق کا پیغام دے دی حق وادے ہو میرے دوستوں اور بھائیوں سب سے خطرناک معاملہ جو ہے وہ کسی ایک مسئلے کی بنیاد پر مستقل چمار بنا دیا مسلم خدمت خلق کی بنیاد پر صرف جہارت کی بنا پر صرف تفریح کی بنا پر ایک دین کا شوق ہے یہ کم میں دین نہیں یہ سب سے خطرناک کام کیوں ہے اس لیے کہ کسی ایک شعبے پر جماعت کی تشکیل ایک آسان کام ہے ورنہ جماعت ایک وسیع رفوم کی حامل نے دوسرے بھی اس میں بے شمار شعبے ہیں بے شمار امور ہے معاملات ہیں اس لیے امارت کو عہدے کو پھولوں کی سید نہیں بلکہ کانٹوں کا راستہ قرار دیا یہ کام آسان نہیں یہ کام آسان نہیں لیکن صرف ایک شعبے کو لے کر چلنا اس برا بنا پر جماعت قائم کر لینا یہ بتنا آسان راستہ سب کو اچھا لگتا ہے بنا لگتا ہے کہ جماعت بھی بن گئی نام بھی ہو گیا مگر بعد اوقات جن لوگوں کے تمو فاصد ہو ان کو کھانے پینے کے بہانے مل جائے کسی بنیاد کو بہتر ہمارا الگ ہے کھانے پینے کے بہانے مل جائے اور یہ فریک الگ ایک ہے ایک الگ گنا بن جاتا ہے۔ یہ خیانت والا معاملہ انتہائی خطرناک معاملہ امانت کا بوٹ بڑا بھاری ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عبد الخیات المخیت اس طرح کی سوئی اور دھاگا بھی ایک امانت ہے اس کو بھی ادا کرو اسے بھی پنچاؤ اور اس کی امانت کے تصور کو بھی پیدا کرو کیا سوچو کہ سوئی دھاگا اس کی کیا قیمت ہے یہ اپنے گھر لے دو، فرمایا کہ نہیں اجتماعی مال کا صحیح اور دھاگا بھی ایک عراوت ہے اس کی خیانت اللہ کے عذاب کا باعث بن جائے ایسے کئی واقعات موجود اس صحابی نے جس نے جنگے خیبر کے مالے گرین سے چادر اٹھا لی رسود الحسن فرمایا تھا اس وقت وہ چادر جہنم کا شورا بنی اور اس کے بدن کی ان کے لپٹی ہوئی حالانکہ اس نے بھی جماعت نہیں بنائی جماعت بنا کر غلول نہیں کیا اس نے جماعت بنا کر غلون نہیں کیا جماعت بنا, بنا کر غلول کرو گے یہ گناہ مرکب ہے ایک جماعت بنانے کا گناہ تو کا دوسرا غلون کا گناہ طرفی ہو گئی جماعت کیا ہے وہ جادر شاللہ بن چکی ایک صحابی ہوتا ہے وہ اٹھا کیا اس میں اسی میں رانے جہاز نے مجھے دسمیں دو دن گئے تھے دو تسمے دنوں کیا قیمت ہے یہ وہ قبول کر لیجیے اب قبول نہیں کروں گا نرقبل ہوا ان کا حتہ تو آفیا میں یومن اب قبول نہیں کروں گا اب یہ قیامت کے دن لے کر آنا اس دن کون لا سکتا اس دن ہر شخص تحید اور تحید آمن رہے گا اب قبول نہیں کروں گا مدد کے لے کرانا آنا دن گسول کرو گے اس دن کون لائے گا کون لائے گا اس دن تو یہ ایک متعدی معصیت کا عمل ہے جس کے انتہائی دھیانک نتائج یہ کام سب سے بڑا ہے کیونکہ ایک عمومی عمارت جو ہوتی ہے اس میں بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں ہر شعبے پر نظر رکھنی پڑتی ہے لیکن ایک شعبے پر جماعت کی تشکیل ایک سال راستہ لوگوں کو یہ راستے کھول جاتے ہیں ہم بھی بنائے کسی نے خدمت خلق کا شعبہ چن لیا کسی نے جہاد کو اختیار کر لیا کسی نے تبریب کو اختیار کر لیا اور کسی نے کسی اور شعبے کو اختیار کر لیا ایک شعبے کو لے کر جماعت کی تشکیل کر لیا. یہ تفر کا راستہ ایک آدمی کا راستہ شیخ میں تیز رحماؤں اللہ بڑی یقین کی باتیں اتر گیا ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ یہ شیطان کا ایک بڑا بھیاکواد بڑا بھیانکواد کیا کہ تصور کا راستہ ایک گروہ بنانا جماعت بنانا لوگوں کو تقسیم کر دینا شیطان کا بھیاکواد ایک شخص کے دل میں کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے شیطان کی پہلی کوشش ہے کہ یہ کام نہ کر سکے لیکن اگر وہ اس کا جذبہ غالب آ جاتا ہے تو شیطان دوسرا بار کرتا ہے کہ تم اکیلے یہ کام نہ کرو کچھ لوگوں کو ساتھ ملا کر کام کرو وہ کہتا کہ یہ ہے یہ ٹھیک ہے کہ لوگ ساتھ مل جائیں گے آواز میں اور طاقت ہوگی کام کی قورت بڑھ جائے گی لوگوں کو جمع کرنا کہ تم بھی آؤ تم یہ مل کر یہ کام کریں آہستہ آئست آہستہ وہ جماعت بن جاتا گروہ بن جاتا اب وہ خوش ہے ہم کام کر رہے ہیں اور شیطان خوش ہے کہ میں نے اس کے ذریعے تفرق کا راستہ پیدا کر رہا. اور تفرخ کا راستہ شیطان کی سب سے بڑی خوشی نبی اسلام کے حریدے کے اگلیس اپنے تخت پر بیٹھے ہو گئے اپنی ضریت کو بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کے لوگوں کو گمراہ کرو اور مجھے رپورٹ دو اس کی ضروریت پھیل جاتی ہے اور پھر آ کے شام کو رپورٹ دے دو کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلا بندے کو نماز سے روک دی کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلا بندے کو حج سے روک دی وہ حج کرنے جا رہا تھا حج کا فارم بھرنے میں نے کہا کہ اتنا پیسہ ضائع ہو جائے گا دو لاکھ روپے کم ہو جائیں گے چھوڑ دو نہ دو کہ تمہارے بچوں کے کام آئیں گے تمہارے گھر کے کام آئیں گے اس وقت نہیں چھوڑا جب تک وہ اپنے ارادے سے باز نہ آ گیا مووی میں شیطان کہہ رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک آتا ہے وہ کہتے ہیں فلاں گھر میں داخل ہو گیا فلاں گھر میں داخل ہو گیا اس گھر والوں کے درمیان اشتراک اور اشتراک پیدا کرنے کے ان گھر والوں کو تقسیم کرنے کے اس وقت تک میں باہر نکلا جب تک ان میں افتراق پیدا نہیں کر دی مثلا میاں بیوی میں ڈیزائن پیدا کر دی باپ بیٹوں کو لڑوا کر اختراف پیدا نہ کر دیے اس وقت میں گھر سے باہر انگلش کے اندر شاباش تو کام کیا اس کو اپنے قریب بلاتا ہے اپنے سینے سے ہے اس کو شاباش دیتا ہے اس کے سینے میں تمغہ سجاتا ہے کہ تو نے کام کیا تو نے شیطان کا سب سے بڑا جو خوشی کا راستہ ہے وہ تفرق کا راستہ ہے کہ جو شخص تفرخ پیدا کر دے اور یہ تفرق تو میں گھر میں لیکن جہاں تفرق جماعت میں ہو امت کے سفر میں ہو وہ جماعت جس کو بہت سے مسائل کا سامنا وہ امت جس کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے گھر تو ایک چھوٹی سیاست کھانے پینے کا معاملہ ہے پہننے کا معاملہ ہے، رہن سہن کا معاملہ ہے اس سے برقرار کیا پوری امت پوری جماعت سارے معاملات پر توجہ دینے والے اس میں اگر اختلاف کے بیچ بو دیے جائیں تو سب کچھ ختم ہو جائے خیربان ناکامی نامرادی ہلاکت بربادی دشمن کی طاقت اس میں یہ راستہ بڑا خطرناک راستہ خطرناک راستہ میرے ایک دوست تھے سعودی عرب میں شیخ اب سب ہی بڑے پکے ان کی ایک بات اس یاد آتی تھی وہ کہتے ہیں کہ ایک مولوی ہو ایک عالم ہو اور اس کو لوگ دیکھیں کہ وہ نکلا ہے کہاں سے کسی گندے گھر سے بڑا تھا بالکل بڑا نکلا ہے یہ ایک عالم بڑا اس کا گرانا کردار بڑا گرانا کردار لیکن اس سے زیادہ گروانا کردار اس عالم کا ہے جس کا تنزو جس کا تقواہ معروف ہو. لیکن اس کا کردار ایسا ہو جو جماعت کو تقسیم کر دے تفرق کے راستے کو اپنا امت کو بانٹنے کی کوشش کرے امت کے تصرک کی کوشش کرے تفریق کی کوشش کرے تو کہ اس عالم کا کردار اس عالم سے زیادہ تاریک ہے زیادہ گرونا گناکار مو گے لیکن اس کا گنا لازمی ہے اپنی ذات کی حد تک گناکار یہ بھی ہے اس کا گن متعدد بھی. اس کا اثر اپنی ذات کی حد تک ہے اور اس کا اثر جماعت اور امت تک پہنچے اس کی ہلاکت زیادہ ہے بربادی زیادہ ہے اس کی تو اس راہ پر چل کر ایک انسان چاہے آسمان تک پہنچ گیا جان تک رفاہی حاصل کر گیا اور وہاں بھی جا کر دامن کی جھنڈے گاٹ پہ لیکن اس کے عمل میں اگر اس کے مرج میں اگر امت کی تفریق ہے تو اس کی جدوجہد کاملے کو بول رہی احساس باتیں احساس باتیں بنیاد غلط ہے اس لیے جو راستہ ہے امت کے ایک ہونے کا وہ بڑا مبارک راستہ یزور لما اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے اور جو صرف جماعت کو بانٹے وہ برباد ہو اب جماعت کا تصور کیا ہے ایک تو خلافت کبران امانت عزم پوری امت مسلمہ کی جماعت یہ تو حاصل نہیں یہ تو قائم نہیں ہے آج وہ امارت عزما کا تصور یہ قائم نہیں ہے جس خلافت راشدہ نظیر اسلام کسی صوبے کی انہیں نظیر اسلام کے بعد تقریباً تیس سال تک خلاف قائم رہی وہ امارت عمارت, عمارت عزما تھی امامت کمرہ تھی کتنی برکات تھی کتنی ساحتے تھی کتنا دین کا کام آگے بڑھا دعوت پھیلی جہاد کامیاب ہوا اور کتنا لاکھوں مربع میز علاقہ فتح ہوا جماعت ایک گئی ہم دیکھیں افغانستان میں ہم نے کتنا کام کیا کشمیر میں کتنے سال سے کام ہو رہا ہے کتنا سوایا وہاں خراب کیا جا چکا ہے ایک چپٹا حاصل کر سکے کشمیر کا ایک چپٹا بتائیے امیر عمر کے دور میں ایک جہادی میدان کی رپورٹ آئی خدا کی نویز آئی آپ نے قاصر قریب بلایا اور کہا مجھے پورا واقعہ بتاؤ اس نے کہا جی فجر پڑھ کے جنگ شروع ہوئی اور سوال تک زوال یا آفتاب تک جنگ ہوتی رہی اور میں نے دیں دے دی اتنی دیر فجر سے سوال سے لڑتے رہے ہم تو پہ اسلام کے دور میں میداری جہاد میں داخل ہوتے ہی فتح یاب ہو جاتے تھے چھٹوں کی مار ہوتا تھا اتنی دیر کیوں ہوئی؟ اتنے گھنٹے لگتا ہے کہ مجھے میں کوئی گنا آ گیا میں سوچوں یا تم نے کوئی گنا آگے تم سوچو تعداد کرو کتنی دیر کیوں ہوئی اور یہاں آج سارہ سار پور جدو جو, جو محیط ہے لیکن کامیابی کہاں کھمراٹ کہاں پچھلی کی احساس باتیں جہاد کی اساس سب واحدہ ایک سب اور سب واحد بھی ایسی جس کی دیوار کی طرف اور جہاں جہاد کے میدان میں تفرق ہو مختلف جماعت ہو وہاں کامیابی نہیں ملتی وہاں ناکامی کامیابی نہیں ملتی یہ فہم اسلام کا دور کتنا کامیاب دور فلاق راشدہ کا دور کتنا کامیاب دور تھا اکیلے امیر عمر نے تقریباً بائیس لاکھ مبہ میری علاقے کو فتح کیا اکیلے امیر عمر اور پھر فتوہار کہاں گئی اس کے کچھ ہی سال بعد فتوہ کہاں گئی بتائیے اس لیے کہ تفاو کشہور ہو چکا تھا پہلا تفاو اس گروہ نے کیا اس گروہ کی تاریخ کیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے اس کی بنیاد بظاہر نیکی ہے تقویٰ ہے صداقت ہے بظاہر اللہ کی وہی کے ساتھ ترس لو کے یہ گروہ خوارج ہے گروہ خوارج خوارج کی جو جاہلیت ہے اس کی بنیاد کے شیل پر قائم ہے اس کی بنیاد تفرق پر قائم یہ پہلا گروہ بنا جو جماعت ہے مسلم سے کٹا امت واحدہ کے تصور خواہش آ کر ماتے تھے جن کی دجیاں مٹھیرنے کو کوئی جماعت واحدہ تھی تفرق کا آغاز ہو گیا ان خواند سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے فرما کے خواہج یہ جماعت کیسی ہوگی ان کی نمازیں ایسی ہوں گی کہ اپنی نمازوں کو تم بھول جاؤ گے ان کی رولے ایسی ہوں گے کہ اپنے روزوں کو حقیق جانو گے یہ ان کا کردار ان کا عامل ان کا عمل اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک گناہ کا مرتقب اسلام سے خارج جاتا ہے یعنی گناہوں سے بچنے والے ایک گناہ کا مرتقب اسلام سے خارج جاتا ہے مگر پیارے پھر نے فرمایا اگر میں نے ان کو پا لیا تو میں کیا کروں گا لاکھ تلنگ میں ہم کتنا میں ان کو قومیں آگ کتنا قتل کر دوں کیا ان کی نمازیں کیا ان کے کی رو اور کیا ان کا من ہے گنا چکریق یہ پہلا گروہ ہے جو جماعت وہ تقسیم کرتے ہیں تقسیم کا سرو بن گیا رسول اللہ سم نے شان فرمایا الخوار جو ان کے لاب ان مار خارجی جہنم کے کتے جہنم کے کتے تفرق کا عمل ہے بڑا نایو جو شخص اس امن کمل فکر ہوتا ہے تو اس امت کا مجرے میں برکات ختم ہو جاتی ہے تو تو ہاتھ رک جاتی ہے جہادی سوراج کا پیڑ ہو جاتے محفوظ ہو جاتے ہیں دردی کام بھی بہت دھیما ہو جاتا ہے برقتیں ختم ہو جاتی جب تک یہ امامت عجمہ کا دور تھا امت کتنی کامیاب تھی اب وہ ہمارا پہ کمرہ باقی نہیں رہی جس دور میں اس کی جھلک دیکھی گئی براکاہ اب چونکہ کم از کم خلافت ازلا کا دور نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں اب راستہ یہ ہے کہ اس کو اس کے لیے کوشش کی ہے کوشش سے کیا ہو رہا ہے یہ بھی محمد قابل غور ہے خلافت قائم کرنے کی کوشش کر اس کا کیا معنی ہے اس میں توجہ دیجیے گا کچھ آج جماعتیں اس لیے بھی قائم ہیں کہ ان جماعتوں کا ختم کی ہے کہ ہم نے اس زمین پر خلافت قائم کر دی بہت بھی جماعت اور بہت سے لوگ پاکستان میں بھی ان جماعتوں کی بیگ لے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں خلافت قائم ہونا ایک مبارک بات ہے لیکن خلافت قائم کرنے کا نعرہ لگانا اس کے لیے خالص کوشش کرنا یہ راستہ ثابت نہیں یہ ثابت نہیں ان الفاظ کے ساتھ ان نعروں اور داموں کے ساتھ انبیاء نے کام نہیں کیا صحابہ نے کام نہیں کیا طارئین نے کام نہیں کیا اور خلال نے کام نہیں ہوا ان اس, اس بنیاد پر جھوت یہ ثابت نہیں خلافت جب قائم نہ ہو وہ خلاف ہم کرنے کی کوشش کریں یہ ثابت نہیں کوشش کیا ہو یہ بات نوٹ کرنے کی خلافت کس چیز نہیں ہے چیز نہیں جس کا ہم دعویٰ کریں تو لوگوں کو اس کی دعوت دیں اور یہ قائم ہو جائے کس چیز نہیں کبھی اس انداز سے قائم نہیں ہو سکتی تو ووٹوں سے بھی قائم نہیں ہو سکتی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ووٹوں کی سیاست سے ہم اسلام نہیں آئیں گے وہ دیوانے ہیں وہ اپنی عقل کا علاج کرائے گا نبی اسلام کی حدیث خلر لا ادبی شر خیر کبھی شر کے راستے سے نہیں آ سکتی کہ موریت کا راستہ ووٹوں کی سیاست شر کا راستہ ہے اس راہ پر چل کر اسلام نہیں آ سکتے. جو نظام انگریزوں نے بنایا ہو اس نظام کے ذریعے اللہ کی توحید قائم ہو یہ ناممکن ممکن اور آج بہت سے لوگ اس بنیاد پر کوشش کر کہ ان کا پاگل پر جمہوری راہ پڑھ کر توحید نہیں آ اسلام نہیں آ سکتا جو لوگ خالص سیاست کر خلافت کا نام لیتے ہیں وہ اپنے مشن میں کامیابی ہو سکتے ہیں یہ خلاف ہوتے اور عمارت عزم کس چیز نہیں بھی چیز اللہ کی عطا ہے اللہ کی عطا ہے عطا کس کو حاصل ہوتی جس کو اللہ تعالی اس عطا کا اہل سمجھنا ارے کو نہیں ہوتی اللہ اہل سمجھنا کئی انبیاء ایسے آئے جن کو اللہ نے حکومت نہیں دی انبیاء हा? نہیں دیو دی؟ انبیاء اپنے مرحم پر قائم رہے یہ کچھ لور کچھ دو کچھ مان لو کچھ بنوا لو ہماری طرف آ جاؤ کبھی ایسا نہیں کیا نبی نریندر شام سے کہا گیا کہ آپ ایسا کریں دعوت میں تھوڑی نرمی پیدا کریں تھوڑی سی اور وہ اس طرح کہ توحید کی بات کرو لیکن ہمارے بٹوں پر ترقی نہ کرے کتنی نرمی کریں کتنا میں جھک جاؤ ہم آپ کے ساتھ طاقت بڑھ جائے گی پوری قوم آپ کے ساتھ ہے محاورت ختم ہو جائے گی سو سمجھے کیا فرمایا فرمایا کہ سورج میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دو اور چاند دائیں ہاتھ پر پھر بھی میں تمہارے پتلوں کی تنقید سے بات نہیں ہوں یہ تنقید ضرور ہوگی کیونکہ توحید کا مکمل معنی دو کے ساتھ ہے ایک اندھا کی توحید کی دعوت اور دوسرا ہاتھ کا کی نفی اس کا انکار انکار ضرور نہیں تو کچھ لو کچھ دو کچھ مان لو کچھ منوانو ایسا ہر کتنے خلافت قائم ہوگی کب جب اللہ چاہے گا جب اللہ دیکھے گا کہ یہ لوگ خلافت کی آل ہیں ان کو دے دی گئی یہ وا چیز ہے کس چیز نہیں نہ یہ ووٹوں کی آگے دیتی ہے اور نہ خلافت کے نارے اور داوس ہم نے کیا کرنا ہم نے دین کی سیاست کو تھام رہا. پاکستان کی نہیں دین کی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست پر چڑھ گئے تو کچھ مل جائے گا یہ دیوانگی اور بھول ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر نواز شریف اس کے تلوے چاٹنے سے کچھ مل جائے گا وہ بھول ہے کچھ نہیں ملے گا کچھ نہیں ملے گا سوائے ذلت کی رسوائی تھی جن کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وہ شخص جو بیت اللہ کے پڑوس میں سات سال گزار گیا ہے بیت اللہ کے پڑوس میں اور اس کو باہر رہ کر بھی تو ہی سلائی نہیں دی پاکستان آتے ہی پہلا کام علی ہجوری کے مزار پر حاضری دی جس شخص کو یہ سمجھ نہیں ہے یہ شخص تو مترود ہے متروک ہے ہم اس عقیدے کی بنیاد پر بنا اور بنا کر ادھار کریں اتنی توحفیز نہیں ہوئی اب اس کے پیچھے اس کے ساتھ ہے وہ شخص کیا توحید میں آئے گی بتائیے تو پھر یہ کشمی چیز نہیں اور کشرت بھی امرے باطل پر ہو ہرگز میں یہ واپی چیز ہے اور واپی چیز کیسے ہوگی اسلام کی پر چلنے سے اسلام کی سیاست کیا ہے اسلام کی سیاست ایک ہی چیز کا نام ہے اور وہ یہ ہے کہ تم صرف اللہ کی توحید بیان کر وہ اس کو بھی صحیح تھی بہن سوچ ہے تہوار بدلنا پہنتا یہ تلوار دے کر بھیجا گیا پیانچ بھی سے پہلے اس تلوار کو استعمال کرو جب بھی ضرورت آئے اس وقت تک جب تک ایک اللہ کی عبادت کا نظام قائم ہو یہ سیاست ہے ہماری اللہ کی توحید کو قائم کرنا اللہ کی توحید کو بیان کرنا اللہ کی توحید کا فہر اس لیے بساجد یہ منبر یہ مدارس اللہ کی وہی کو پڑھنا پڑھانا توحید کو سمجھنا توحید کو پیش کرنا توحید کو بنوانا توحید کے جھنڈے گاڑنا شیرخ کی بیوپنی کرنا اللہ کے بیمبر کی سنت کی اقامت بید کی تفریح کرنا یہ اسلام کی سیاست ہے یہ کام کرتے رہو کرتے رہو لوگ بڑھتے رہیں گے قبول کرتے رہیں گے اللہ جو سمجھے گا کہ یہ وہ خلافت کیا ہے اللہ تعالیٰ فرما دے گی پڑھنا خلافت قائم کرنا ہماری مجبوری نہیں اقتدار کو حاصل کرنا ہماری مجبوری نہیں ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے دعوت کا راستہ کھلا ہو ہم باہر ہو ہم دعوت دیتے رہے یہ کافی کس طرح پر چلو لیکن یہ راستہ کیسا ہو تو کی بنیاد پر نہ ہو یہ راستہ اجتماعیت کے ساتھ دعوت کا راستہ شوبی راستہ نہیں ہے دعوت کا راستہ اجتماعی راستہ کمار اٹھا کر دیکھ لیجیے جہاں بھی اللہ نے ان کے کو دعوت کا حکم دیا جمع کا سیرہ استعمال کیا جمع کے سیغے میں اجتماعیت کی ضرورت اس طرح کے, کے روکا بڑی کمزوری ید اللہ جمع اللہ کا ہاتھ جماعت میں تم جمع کے واحدہ بن جاؤ اللہ نفرت مہاری مان کرے اب کیونکہ خلاف ہو کا راستہ نہیں یہ کام بھی نہیں پھر کیا کریں اس کے لیے کوشش کریں کوشش کیسے کریں اسلام کی سیاست کو تھام کر اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید کے خادم بنے اس معاملے کے لیے جہاں کہیں لوگ اکٹھے ہیں ایک علاقے میں ایک شہر میں ایک ملک میں ان کی تجرب خائم رہے متلادم قائم رہے اصل کاشی میں میں آتا ہوں وہ کراچی میں الدار اپوزیشن کی توحید کو قائم کرنے کے لیے جماعت بن چکی افراد کام کر رہے اب میں اس میں شامل ہو جاؤں میرا یہ غرب نہیں کہ میں اپنی رب جماعت بنا یہ پھر یہ تفرق ہے جب تک امارت میں عزمہ ہے اس کا ساتھ ہے اس کی بیت کرنے ہماری عزم نہیں ہے اس کو قائم کرنے کی کوشش کرنی اور وہ کیسے اسلام کی سیاست کو فراہم کر اور وہ کیا ہے توحید کو پیش کرنا قال اللہ قال رسول دین مدارس مساجد اور یہ سارے کام ایک ہو کر ایک ہونے سے کیا مراد ہے کسی علاقے میں جماعت ایک ہے ایک ہو کر کام کر رہے ہیں وہاں میرا کام کیا ہے میرا کام یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں ایک لکھ جماعت بنا لوں نہیں اور یہ بھی ہوتا ہے ایک شخص کام کر رہا کے طرف کر رہے ہیں کام لیکن کسی وجہ سے جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں نئی جماعت بنا لیتے ہیں یور جماعت میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ ڈبل خاتے یہ بھی تفریح کا راستہ تفرق کا راستہ اور یہ مع یہ حقیق میں قائم جو اس خاص کو اس دعوت کو کمزور کر رہی ہے دعوت کی طاقت اور امت مسلمہ کی طاقت اسی عبادت میں بہت رسم البحب اللہ جمیت بات بھر رکھو رسی کو ٹھان لو اور تفرق اختیار نہ کرو اس میں تعلیم ہے کہ تم لوٹنا چاہتے ہو اس تفرق کو اگر ختم کرنا چاہتے ہو پیچھے آؤ پیچھے کیا ہے پیچھے واحد رسم الحب ہے یعنی تفرق خاتمہ اور وحدت کی اساس اللہ کی رسی ہے اللہ کی وحی ہے قرآن کی دلیل ہے اور حدیث کی دلیل تفرق کے خاتمے کی اساس یہ نہیں ہے یہ دیکھو کہ کس کا کام زیادہ ہے اور کس کا کام کم ہے یہ دیکھو کہ کس کا کام مضبوط ہے اور کس کا کمزور ہے نہیں بڑا قسم ہم نے کے خاتمے کی بنیاد جو ہے اللہ کی وہی اور دلیل ہے جس کے پاس دلیل ہے اس کی بات ماننا اور جو دلیل سے محروم ہے وہ تہی دست ہے اس کی بات نہیں مانتی کتاب اللہ کی وہی کے لیے یہ کچھ وہ خاص نکات ہیں جن کو ادب کرنا مقصود تھا مقصد یہ ہے کہ ہماری طاقت جو ہے ہماری اجتماعیت میں اللہ پاک اجتماعیت کو قائم کرنے کی توفیق ادا کرتا اور ہماری کمزوری ہماری تفرق جب یہ تفرق آئے گا ہم کمزور ہوں گے بڑھ جائیں گے ہماری کمزوری دشمن کی طاقت دشمن طاقتور ہوگا تو ہم مخلوب ہو جائیں گے آئیے ہم کسی نظام کا اہیا کریں اللہ کی تحریر ایک ہے نگر اسلام کی کبڑا ایک ہے قرآن ایک ہے حدیث ایک ہے قبلہ ایک ہے ان شاعر میں اسلواحیت کا رہنگ عقیدہ ایک ہے ریاست اللہ حج کرنے جاتے ہیں سارے ارکان ایک ہے لباس ایک ہے ایک ہی وقت میں طبا ہو رہے ایک ہی وقت میں سما مروا کی سعی ہو رہی ایک ہی وقت میں میدان عرفات میں ایک ہی وقت میں ملا میں یہ وحدت ہے واحد کے رنگ جماعت با جماعت با قائم کرنا کندھے پہ دے میں لا کر قدم سے قدم جوڑ کر اسلائیت کی بھی نشان یہ سارا نظام اس وحدت کا جو ہے وہ سبوت ہے اور اسلام کو حاصل کرے دین کے آکان میں ہمیں اسلامیت کا درس ملے اور یہی اللہ کی رضا کا راستہ یہ محبت کا راستہ اور اسلامیت کا راستہ اللہ کی رضا کا, کا, کا راستہ اور تفرق کا راستہ اللہ کی نافرمانی اور مخالفت کا راستہ اللہ باغ میں اس لمح کو سمجھنے کی تحفیقہ فرما دوں اور ہمیں صحیح معنیٰ میں اپنی وحی کے ساتھ تمست صحیح عقیدے کی معرفت اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کو قبول کرنے اپنے ہر عمل پر پوری زندگی پر قائم کرنے اور نافذ کرنے کی توفیق ددہ فرما دے اخوری حمت بس فخر اللہ